God bless مج کریم اپنے محبوب بندے دا صدقہ خیز کو کلبن و ہالم حق دستقل فرما خاندان اور دوست آفیتاہد تارائن ادا فرما اج دے ات بائر جماعت مبارک دور تنظیم المدارس کے ملاؤں کا جواب الجواب yeah. جناب دے دل میں چاہے کہ اگرچہ مناظرہ دے دوران گفتگوں کے چڑن تو بعد خالصا نو بھی یہ مجبور فیصلہ صادر کرنا پیا سارے نشاب دے خلاف بولیا جائے اور سارے تو معنی مقصود اور مراد یہ سن جس طرح کے سیاقو سباق کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جو نشاب تنظیم البدارس والے ہے یا سکول آدھا یا دو بندی اس سارے نصاب کے خلاف بولیا جائے ان مراد سی جناب اگر چاہ تمحیز اور فیصلہ تو بعد اس امر کی کوئی ضرورت نہیں سی کہ مزید کوئی تحریر یا تقریر کے ذریعے بحث اگے چلائی جائے لیکن تاہم کا مظاہرہ کردیا نا چیز نے تنظیم والیا نانی یعنی منازرے آن آنازرا کرا جڑے تنظیمی مولی حالات ہیں उन्हनी एक मजीद तहरीर दी कि तकालिया करो यदरचे तमाम نئی داخل ہونے والی نصابی کتاب باہر نہیں تاہ ہم صرف ایک کتاب مطالعے پاکستان جڑا تنریم دے اندر شامل کیتا گیا یہ صرف اس دے چند گلتے ہے تسان اس مزید پڑھو پڑھ کے جو تعداد خیال بنے اس تحریر کر کے میرے ار روانہ کر دو اس کا مطلب یہ بھائی مواد ان پیش کرنا سی جس مزید تحقیق کر لیں اس ل مقصد نہیں سی؟ کہ سنازمہ جڑا ہال طویل کرنا اور تحریر کے ذریعے اس دیہ مطلب جڑا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے پہلو دماعد فیصلہ لینا اس کا کوئی مقصد نہیں سی کیونکہ فیصلہ تو تقریر ہو گیا بے سڈا مقصود حاصل ہو گیا بھائی سارا نصاب جڑا ہے وہ ضرور اس چیز کا متقاضی ہے کہ اس خلاف بولیا جائے فیصلہ آ چکے لیکن اس باوجود پھر بھی موا پیش کیا بہ نو مزید معلومات حاصل ہون تے اپنا تاثر پیش کرن تے پھر میں مزید اگے اگان کے جوابات تاپرات جہے اس دا جواب دسا انہوں مزید مطمئن کرانا شوقر سیالوی صاحب جڑے ان آخنا پیاز دوڑا ایک مطالعہ ہے نئے رسے کا سنو مطالعے کا موقع دیو اس تحت میں وہ تاریر دلی اس تاریر تنظیم مدارے تھالے جڑے ہیں مولوی حضرات ان پڑے رل کے, کے خالی ہوں شوکت سال بھی نہیں رل کے مدرسہ کروار لو ملتان کا آدمی کا ابولی ہزار اور باہر دیکھ ادرو ادرو رل کے اچیز کی اس تحریر کا جواب لکھن دی بے فائدہ کوشش کی لا حاصل کوشش جس تقیقت سوائے دلت اور خواہی تو کچھ حاصل نہیں ہونا वیشا. انہوں نے تاریر میرے ارد گلی اپنی جوابی تاریر تو میں اج دا موضوع رکھا ہے تنویم ال वाले मुलाओं का जवाबुल जवाब यानी उना जेड़ा मेरा जवाब लिख के गल है उस जवाबदार दो ना चीज जवाब का अंकर्ष बनाता है कि सीखा अगर चे ان نے زور دوران میں منازہ ہوئی اور اس بعد بھی شوقا سالوی صاحب دہ فون میرے کو محفوظ ہے اس اندر بھی ان حضرات نے ایک کوشش کی زور دیتا ہے کہ جو کچھ جواب تو تیرا وہ لکھ میں آخ جی میں لکھن کی بجائے موضوع ہوں میں خطبہ المبارک تل مبارک اس نایا ہوا کی جان جاتی اس گل تو جس طرح کے منازرات تقریری تو تحریری تور دے سن تو مقصد یہ سی کہ عوام الناس کے اگے حقائق نہ ہو ساری جیڑی ایک مسلوئی جی ساخ کڑی یہ عزت بچ جائے لیکن ولہب اللہ تحت اللہ تعالی نے جو منظور سی روک دیا, روک دیا ملازرا کل گیا اور کلیا کہ جو سڈا موقف سیو سارا سامنے آ گیا اور جو بچا چاہتے سر اللہ تعالی نہ بچن اس طرح اللہ تعالی نی ہو منظور کہ اُن گلا لا جائے اوام سامنے کیونکہ مسئلہ ہے عوامی عوامی کہ قوم کے بچے اوام بچے اور اوام اس گمراہ کل تو کافر بنا والے نساب اور تعلیم دا شکار ہے بچے اتھے داخل ہو رہے ہیں سکلوں مدرسے بھی جب باہر کیا نہ دسیا جاوے کہ یار کس آپ کو فرق بچو اپنی اولاد بچاؤ سمجھ آ رہی میری گل کوئی نہ آ رہی تو یہ مطالبہ کرنا مسئلہ ہوئے مسئلہ ہوئے عوامی عوام بچارے جس کے اندر خود مقتلع ہوئے پہ اور انہوں نے دین ایمان سے بنی کھڑی جب تک کہ ادھر نشاب تبدیل نہیں ہوتا क्या उन्होंने चेरे अवाम उन्नास बाल काफर बनते रहे कुफर करते रहे बहस तमी होवे छह महीने साल तक चलती रहे फर्द करो तो क्या साल और छह महीने तक कौम बच्चे के बच्चे जड़ेफर करते रहे इधरों कौम अपने बालां बचावे अपना ईमान बचावे और उधरों मौली जो ने ان شر الا ہو سکتا ان شایت دے یا انہوں کا کنڈا کٹ دے وہ خدمہ نو جی بچنے والے نہ بچا جیز نے اس نتم جمع المبارک کے اندر بیان چ لیا اور تحریر چی چھپایا ہیریرچے مسائل چھپ جانے تھا اور ویسے بھی امبیال احمد صلات و تسلیم تقریر بیان بیان دے ذریعے تک گل اپنی پہنچا نے شہاد سا... سنت یہ ہوئی بنتی سمجھ سا... آ سا... سمجھا رہی میری گل کوئی نہ نا چیز کا تبصرہ جب دے جواب بھیجے گا وہ جناب سماعت کرنے اگرچہ جواب دی ضرورت نہیں کہ جو کچھ لکھیا پیا جدال بل باطل کوئی حقیقت نہیں محرو باطل طریقے نال نے نمبر ٹنگ دی کوشش کی اصا عوام آخ سکیے بھی ساڈا جواب پہنچ گیا सिर्फ जिमें टंगी का फैक्टरी का मुलाजम उद हुमत जिन्हें ना काम करना हो जाएगा मकसद भी अगले समझा आया है। काम कि सिर्फ नंबर टंग कोशिश की जवाब मैं कश्मीय ध्यान ए सारे सत सतारा नवा जन्म लैन اور ہر جنم کی زندگی انہوں دی سو سو سال دی ہوا تو یہ جواب مڑ بھی کد نہیں لیا میں ایک مثال دے طور سے جناب نو کر رہا یہ موضوع تو ہٹ کے مثال دے رہا موضوع کے بیان کرتا ہوں اللہ تعالی فضل و گرم نہ बहावरपुर का बरेलियां का मौलवी साहेब मौलना फैज अहमद गुए सिंध किस्मत फर्क ने चंगे नहीं उन्होंने मैं आम जी गल करता हा बेहदरतू सर्नी पाक ने अपने दंद नहीं तोड़े میں اس سے کفی کرتا تھا توڑنے میں در ضلع اکاڑے تالبن یا ضلع شہوال تقریر سے گیا جی اتے تقریر کے دوران میں گل کی تھی علی پور چٹھے چٹے مسنوئی نام دہاز نا جھوٹے تناہ پیر سن کوئی وہ او میرے اونجی مخالف سن اس وقت جد میں گل کی تھی تے او خلاف ہو, ہو گئے خلاف ہو کے انہوں جناب ایک سوال لکھ کے مولنا فیض مدوئے وہ بھی ویسی سلسلے پیر مسلوئی ہے سن بھی مطلب ایک ویسی سلسلے کے ہی شمار کرتے سن صاحب نا میرے تو پوچھا نہ دفیہ انہوں نا جناب جواب لکھ ماریا خاجا ویس کرنی کہ شکنی کی تاکی ج گیا جلسے این رسالہ پیش کیا دوستوں بھی آئے میں جدو ویک مطالعہ میں سرفی جا مطالعہ میں کیا میں آرسہ آیا کہ اس میرا جواب کی لکھنا ہے انہیں رسالہ خود میرا جواب ہے کیوں ہوں میں تین اس گلاسالے چ ہیں پہلے نمبر پہ ہے حضرت ویش کرنی نے آپ دند توڑے نے سارے سارے توڑے دوسرے نمبر پہ دلیل منسوری دے نام سے اڑوان پارکے اگے دتا ہوا کہ حضرت کرنی پاک ہویا ہے کہ اس نال نا ان کے دند اپنے آپ جڑ پہ عجیب گل ویکو پہلو پیاحد کالا او رسالے کا نام او دندان شکنی کی تاقی دند توڑا کی تاقی ہوں توڑنا تو جڑنا جے جڑ پٹے نہیں جے توڑے گئے تو جڑے نہیں کھین عجیب گل تیسرے نمبر پہ اگے لکھا ہے خواجہ عبداللہ اللہ انصاری وال منسوخ کر کے لکھ چار دند حضرت ویست تھا نا. تے محبت حضور پاک سرکار نوچ رکھ لیا ہے کہ چار دند مبارک آپ حالانکہ سارے لکھا کہ صرف ایک دند شریف سامنے آٹا نہیں تھوڑا جا یعنی ٹوٹا مبارک جی رہنا حصہ مبارک کو شہید ہوا ہے ہے جس نال اور چمک مد گئی سی آپ کا اور حسن رانائی داغیا تو ہر دسو ایمان دار تین گلا ہو گئی ایک تری سال ایک گل ہو گئی کہ بتی توڑ دتی ہے دوسری ہو گئی بتی جڑ پیے ڈگ پی ہے اپنے آپ ہی تیسری ہو گئی کہ چار دند توڑے نے ہوں چار گلا رل سکتے تین گلا رل سکیں اے او بندہ اُن کا جن تقریباً آتے نے تین ہزار کتاب یا ہزار ڈیڑھ ہزار تین ہزار کتاب آدمی ہوں ایمان نال دسو میں ہوں نہ سالن تھوڑا کھاؤ ستھرا کھاؤ کتاب ایک لکھو لکھو تو چنگی جی ایویں لکھی نہ ہی لکھ دیں چاہیے لکھا ہوں او جہر سن فرانڈی وہ ہوئے تجہل کٹے مچھ ڈنڈے وہ کن ٹے گئے چی خوش نہیں لاؤ جی چشتی کا دا رب دا آ گیا دا سارے جمو تھی دکھی کلہ فائدہ بدلے سی کی آ اللہ, آ اللہ تعالی جی کے فضل نا وہ پہلو ہی او جانچ کے کرنے پوری تھی چڈ نہیں دے دی تو عزیزم جس طرح فیض احمد اویسی صاحب جواب نہیں لکھیا گیا رد آپ لکھ بیٹھے اس طرح یہ جو کچھ میرے کو تحریر تنظیم المدارے سارا آئی ہے نا یہ بھی انہوں نے جباب نہیں لکھا تین جباب ان بن سد حقیقت رد آپ کر سکیا سنو گے تو سنو گرست تاریت گم دے فضل گرست ویخیا گے گرست ہوئے ہوئے ہوئے میں انہوں اج نچاواں اج نچاواں گا اللہ دے فضل جے میں مداری نچ نچاؤں گا یہ یاد کریں گے بھی ایسا کر کی بیٹھے ان سوائے توبہ پہ چارہ نہیں اے مت کھڑ کیا تھا اے ڈرامہ رچا کے تیوام پیغام اے تاثر پیدا کر لوا گے کہ میاں چیشتی غلط ادھرو انہوں غلط نے تو ادرو سہی نے لہذا توبہ کی کوئی لڑ نہ انہوں نے جی میں آخیا سر آم توبہ دا اعلان کرنا پڑناس تاں بچن گے اور اللہ تعالی بارگاہ چیز بچنگ دوارہ چ بچ نہیں شک ہوں یہ میرے گل جس خت یعنی تقریر کے ذریعے سماعت کر رہے ہو اگر تاریر ہوتی تو یہ کچھ نہیں تہن پتا لگنا علیمو میں اس اسے تبصرہ جواب جب تو پہلو سالس دی طرفوں توجہ جو جہس اشرف شالوی صاحب منتخب ہوئے سن ان کی طرفوں مینو ایک آیا ایک خط وہ خط میرے کو خط تی ایس تحریر اے جیڑی میرے کو جوابی تحریر اُنہ دونوں کا آپس تضاد تعداد تحریر دے اندر ملوڈیا میرے بیان کردہ کفریات چوں کسی ایک شہر بھی کوفر نہیں قرار دتا کفر تسلیم نہیں کیتا اور جڑا خط آیا اشرف سیالوی صاحب کی طرفوں انہیں کیا سارے سننی علماء کے نزدیک یہ بالکل کفر ہیں جو آپ نے کفر یاد بیان کی ہے توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ समझ आ रही नहीं हूं जड़ा सालिश मुंतखब किता है उन्होंने किता है उन्होंने तन भी नहीं बोल रिया फैसला मुनाजरे दे गया इतें भी यह दिता है अपने खत के अंदर भी मुनाजरे खत आला जड़ा है یہ بڑا عجیب دیا جا یعنی فیصلہ ہے یہ بھی تو تھوڑا قابل ہے سب بندہ فرد کرو میں نہ کرنا کہ مناظرے دے اندر اگر وہ ای گل کر جانے کہ باقی کفریات ہین اور ہے اور جڑے تنظیم والے انہوں نے توبہ کرنی ہے پی اپنے فا... سالس کے فیصلے اتنے ان پابا ضروری کہ نہیں اسے پابند ہونا ضروری سی تو جڑا خت گلیا ان کا فیصلہ ہے اس کا بھی پابند ہونا ضروری لیکن ہوں اتے تو لطیفہ سنا کہ مدرسہ انوار لوگ ملتان آریا ان گفتی اقبال ایک شیف الحدیث اتے بنیا بیٹھا اور بچارا علموں بالکل یتیم ہے سمجھو یتیم ہے شیف الحدیث ہے اور یتیم بھی میں ایویں نہیں پیانا میں سابت کرانگا بچارا یتیم ہے علم تو یتیم ہے بالکل ہوں <تصفح> اس جد یہ گلا سنیاں بھی فیصلہ اندر ہو گیا ہے آخ تراہ مین اطلاع پہنچیے سکھا دوست اس آخر جناب شوکر سیالوی فضل چشتی تشرف سیالوی مفتی تیم یہ ہیں سارے پیچھے ایک استاد سے شگرد بننے وہ مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ بادی انہوں دے شگرد نے ते इस वास्ते वास पास पास गए इस वास गल आसा नहीं मन जिस भी मैनू सवाल झले हां می نو سوالات تھے تحریر جب دیا گا یہ لڑکا ہے محمد آبد آبد محمود نام کا لڑکا ہے جناب جدو پتا لگا بھائی چیشتی تالو کالا تو گل رکھ دیتی آگو گلا جدو چڑیا انہیں یہ رل گیا نا پتے تو بارل ہو سب آکو میم موقف مینو فون اگلے دن میں ملک سرفراز گا اپنے سنگی نے چکو کشتہ فلانیہ فلانیاں چکو تاریر پہ آدر کے مدرسے جانا اگیا توتے اٹھ گیا قبول ہو گیا ایڈیتی چیلنج قبول ہو گیا جب ہوں ویک کہ نہیں میرے پاس کوئی اتنا باقی نہیں ہوتا تو بڑے ویا تو چیلنج کیوں نا جدو یہ آخیا گل دو کیا وہ بغیر وقت تو, تو پڑھنا سی بغیر وقت تاریخ کرنا پھر جا بیلی ابھی گیا نا اس بیلی حضرت دق کچ دم کر چڑیا میرے نالس مرادرا کہ کرنا ہے اور اس درمیش ہی حضرت نو چپ کرا چڑیا اتے بہ کے ودر فرد وہ بی کرتے سن ملتان میری انہیں تقریر سنی اللہ تعالی فال انہیں چڈ دتا ہے روس مسلمان بندہ اللہ تعالی مزید انہوں نے اضافہ فرما سب ہر کملا میں تاز خط دی جوابی تحریر کا جناب سامنے رکھا خط جہ آیا باقی واقعہ پل اشرف شلوی صاحب اس گل اعتراف فون اور فون میرے کو آواز محفوظ ہے آل آل آل آل آل اس آخر میں آخیا جی خط جناب دہچا آخر نہیں جی درخواست ہے خط نہیں یہ درخواست میں پیش کی تی پی. الفاظ محفوظ ہے اس انہا لکھیا ہے محترم جن نصابی امور کی جناب نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ کفر ہیں دیگر علماء کرام بھی ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں خ تنظیم سے منسلک ہیں یا نہیں ہیں اور ہمارے معلومات کے مطابق کوئی ایسا سنی عالم نہیں ہے جو نصاب میں شامل کتب کے تمام درجات کو درست اور برحق مان کر اپنے طلبا کو وہ نصاب پڑھاتا ہو اگر آپ نے ان سے استفسار کیا ہو اور انہوں نے ان کے برحق اور سواب یعنی درست ہونے کا اطرار و اعتراف کیا ہو تو ہمیں بھی وہ نقل ارسال فرما کر ممنون فرمائیں اس دا مطلب تمج ہی لیا ہے بھائی جیڑے کفر تو سدسیہ سارا نزدیک سنیا نزدیک ایسا میری معلومات دا بندہ کوئی نہیں سنی آلم جہاں نو صحیح سمجھ کے پڑھا رہا کفر نہ سمجھ کے پڑھاوے ہوں ان کے بیان کے مطابق جہ کفر یاد لکھے وہ فل واقع کفر ہیں ٹھیک جی یہ ہے ساری اسور سخت کر دی کہ کوئی کفر نہیں الٹا چیشی کا کرو کا ہے یہ جان کا خرو نا یہ جان توں کا خرو نا ہو کے امتزاج کہنا سننی عالم ایسا نہیں جہرا نصاب نفر نہ سمجھے یہ مطلب یہ نکلیا کہ جہر لکھنے والے کم ام ہوتا لگے نہ لگے مہاراجا شرف سیالوی صاحب دی نگاہ کے اندر وہ سننی نہیں جی اور انہیں لکھیا بھی اگر کوئی ایسا عالم ہے اگر انہیں تو سوال کیا میں یہ کفر ہیں یا نہیں انہیں انہی لکھا یہ کفر نہیں تو پھر نقل سانچ کے سانو ممنون فرماؤ میں اس مطابق آ تاری گل دن نقل آئی پی نہیں میں تھان ممنون کی مینو مشکور کرو کہ آف ہے باقی آ جڑے ہیں یہ سنیت باہر نے سننی آلم نہیں ٹھیک ہے نا جی میں صحیح انہوں نے حقدار بننا کہ نہیں بننا مطالبے کا کم ہر کم تسا کیونکہ جڑا فیصلہ لکھے بڑی سوچ بچار تو بعد لکھے بڑے مطلب مطالعے اور تحقیق تو بعد لکھا ہے لہٰذا اس حد مطابق وہ سنی عالم نہیں تو پھر انہوں نے توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی اچھا ہوں ایک گل میں کرنا ایک گل میں کرنا مثال ایک بے نہ کوئی گستاخی سمجھے جو مرضی سمجھے بہت ہے مثال میرا مسئلہ مقصد مثال تو مسئلہ سمجھا وضاحت کرنی کچھ چوڑا چوڑا ارادہ کیا مجھ خرید کا مجھ انہیں دیکھی نہیں سی پوچھدہ پوچھدا کسی ڈیری تلوتا کسی آدیا مجھ سودا طے ہونے لگا جہاں جت نا وہ شرارتی سمجھ گیا بھائی یہ ہے بدھو ایتا کولو جائیں اے مجھ کا جو قیمت کی بنتا بہ تھلے سی کٹی کٹی ایک پاس کر کے کھوتے کا بال نالنا چوڑا لے کے نہ مجھے کھوتی واپس ڈارایا خوشی خوشی بشامی دھد آیا او شام جد دھ دن کا ویلا تو اے چڈی کوتی ہوں کھوتی مو ایتا مجھ اہ چوتی ہی کھوتی ہی گے تو مجھ ریگے تو بڑا پریشان پریشان ہو ہو کے کہنے لگا وہ بیڑا گرگ جائے تا دھد تو نصیبا گل نے بولی پی کر لو ہر کملا ایماند نصیبی گل ہے میں حیران ہونا بھی بولی ایک نہیں ایک آخی جانا ہے باقی ساریا نزدیک کفر ہیں دجیا نے کوئی کوفر نہیں خود چشکی کا فرے تو میں آخا گا صرف تاری مہربانی کچھے بہ کے بولی کر لو پھر میرے نال کر لیا ہی میں کوئی نہیں آئی جی توجہ ذرا بولو سبحان اللہ آن. اس رمن دے اندر ہوں میں خط دا اگلا پیرا وہ بھی پڑ چڑنا <ت advertise> رہا یہ خدشہ کہ اگر جب اگر سواب اور برحق نہ سمجھتے تو کیوں کر مدارس میں پڑھاتے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 اور سنی حضرات اگر یہ مطالبہ مسترد کرتے تو تمام سیٹیں بد مذہب اور بے دین لوگ سمحال پہ چلے جاتے اور سرے سے سنیت کا سفایا ہونے کا شدید اور واقعی خطرہ در ہو جاتا اعتراض اقرار تو بر شیالوی صاحب اشرف شیالوی صاحب کا لکھ دے کہ جناب ہےڑ تے کفر لیکن جی یہ خدشہ تسا اٹھاؤ تو پڑھا پہن جے کو پڑھا کی گل یہ نہیں یہ تو ساری بدگوانی وہ سی سمجھ کے نہیں پڑھا رہے کوفر یعنی یہ واقعی ٹھیک ہے کوفر, کے... یعنی چھیک کوفر نہیں سے پڑھانے پڑھا پائے گی حقیقت چاہے پڑھا اس واستے بے حکومت نے یہ نصاب بنایا بڑا مدرسے اور انہیں آخر میں حکومت چیٹا جی لینا فوج چ برتی ہونا پولیس چرتی ہونا خطیب لگنا ٹیچر لگنا کچھ لگنا ہے تو ضروری ہے کہ تس اہل صاف پڑھو گے تے پھر آسان سیٹا دیاں گے تو ہوں مگر خیال ہے پڑھا دن بھئی سیٹ لینی ہے حکومت تو جی نہ پڑھاو گے تو سیٹ نہیں ملنی تو سیٹ سنبھال جان گے بابی سمنی اتنا ہو جانا سفایا اتے لہٰذا اس واسطے آسان سیٹ لین لینا یہ کفر بچیا نو پڑھانے آ ہوں کیا مطلب بھئی ہے ہاں کفر لیکن پڑھا رہے ہاں سیٹ نہیں خاتے سنت بچانے کی خاطر یعنی ایمان نہ بچے سنت بچ جائے ہر آخنا تو یہ سی کہ سیت بچاؤ تے. کیونکہ سنت سیت کا آپس کا کوئی جوڑ نہیں آخنا صحیح یہ میرا مشورہ یہ سی کہ جناب یہ لیکچر دے کہ چشتی اگر اے کفر مدرسے آلے نہ پڑھا مو پھر سیٹ لے جان گے وہاں بھی سیٹان سنیا سیٹا کا سفا ہو جانا آخنا سی سیٹ آخیا کی مدم سنی اچھا چلو جی اسے مت گل تب کرنا کیا سیٹ لین کی خاطر گوبر منٹ کے اندر برتی ہوا کو فر سیکھنا تے پڑھنا پڑھانا جائز ہو سکتا میں مثال دینا مثال دینا حکومت آتی ہے بھی ساڈے کول فوج دے اندر بھرتی واسطے سیتا خالی ہیں لیکن تسان نبی پاک لوگ کھڈو اللہ تعالی نا بولو قرآن مجید دی توہین کرو یا وہ لکھ کے دن, دن کسے کاغذ حضور پاک سرکار دی توہین قرآن دی توہین اللہ تعالی توفر لکھ دینا جی سیٹ دی خاطر اے پڑھ کے زبان نہ اچھی سارے سامنے آ کے سیٹ لے لو کیا ایمان ایماندار دسو اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے مفتی کو پوچھو اپنے دل دے ایمان آپ مفتی کو پوچھ لو کہ کیا یہ جائز ہے خوب میں سوال کیتا ہے کتاب میں جوتے پر اللہ کا نام ارکان اسمبلی کا احتجاج اسلامی یونیورسٹی باہل کے طلبا کا بھی مظاہرہ کتاب سلب سے نکال دیں گے وائس چانسلر ایک مولویا نزدیک ہونے جہ تنظیم والے مولوی بخاؤ گے تو کس گل نو بھی مان کر رہے ہیں جد گیڑ کا مسئلہ ہو ان کو جہاں فیری نہ انیری باہر بنتے ہیں اچھا سمجھ آ رہے کوئی نہ یعنی اے ہون سنگی نے گل کردہ اخبار پیش کیا اخبار ہے ایسپرس اخبار بدھ انتی شوال چودہ سو کا اچھا ہوں امام نام دسو سنگیوں کیا سیٹ لین بولنا جائز ہے سچی بولو ایمان لال کو کی چڈو یار اس گل نڈو یار تام اگر کسی نیٹ دین تو پہلو حکومت آکھے ایتھے لکھ اپنے پیو دے بارے یا اصل لکھ دینے اتو پر کہ میرا پیو حرام دیں سیٹ دن کو پہلو حکومت آ کے اتے لکھ اپنے پیو دے بارے یا اصل لکھ دینے تو پر کہ میرا پیو حرام ہر صرف پڑھ اندروں وہ یقین ہے کہ میں حلال دا میرا پیو بھی ہلال د لیکن اتو سیٹ لین کی خاطر کیا سیٹ لین کی خاطر جائز ہو جان کہ باقی میرا کیوں ہے کیوں بھائی کوئی زمین یا لکھن کی اجازت نہیں دے گا یا کہ تسا سارے ہرام میں خوکھا سے مر سکنا لیکن اپنے باپ دے بارے یہ جہاں کبھی ہی لانتی کلمہ نہیں بول سکتا زمیر اکھے گا کہ نہیں آ ہوں okay. میں تو کیا تو سا عوام ناس کا زمیر تے دل یہ آخر پیا کہ کفر بولنا بہو اندر جو مرضی نیت ہو نیت جینے کی مرضی پکی ہوئے. سیت واسطے کفر بولنا جائز نہیں تو کفر بننا ہے تو سنگیو دل فیصلہ کی بیٹھا ہے افسوس کہ اپنے آپ شکل حدیث اخوا مکھواون والے دا دل یہ فیصلہ ہے کہ سیٹ کی خاطر اپنے نبی نو گال کھڈ لو تو سنیت بچا لو سنت بچ جانی ہے جدو نبی گالاں کڑیاں پھر سونیت بچنی فرمائی ہو جانی ہوں تسا دسو اور سنو میں پھر فون دلتے اس سے خط کے بارے سیالوی صاحب گل کی میں کہ ہر جی یہ دسو بئی کفر دا پڑھنا پڑھانا بلا ترتیب بلا رد ردو کدا مارسی خاطر یہ جائز ہو سکتا میں ف فون سوال کی پنڈ دادر خان تقریر چھ مطالعہ ہے کفر کا کفر کا مطالعہ سے جائے گا میں آخیا ری کفر کا مطالعہ ہو رہے پڑھانا ہو رہے میں تنچنا کیا پہلا پڑھانا تعلیم تعلیم کس بھی پڑھانا تے سکھنا سکھانا کیا مہا سیٹ کی خاطر جائز ہو جامعہ آخو گے تو ذات بھی کر کے آنا جب قبضہ قدرت میری جان ہے میرے کو فون ہالے آواز بھری پئی جے میرے اس سوال تو بعد جواب آیا ہو چیٹا میں سیتا لینڈ بولنا دے رے بات یار بھائی مان کیوں آ رہے ہو وہاں بھی اگریزاں حکومت چرتی گستاخیاں تے کفر بولے لکھے آئمے کرام دی توہین کیتی روڈانے دین نے ان مخالفت کی انہوں سیٹا دھڑا دھڑ ملیاں حکومت انہوں بریلویاں پہلو رکھا کہ آؤ تو پہلو لینا اپنے اندر تے, تے پھر بھرتی ہوئے سن فیڈ کی خاطر پھر نو گستاخی رسول کیوں آدھ جے گستاخی نبی پاک کی تس کرو پڑھو ہو پڑھاؤ ہوئے ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے اے کو فر پڑتا کیونکہ مسئلہ نیت سیت لینے کا ہے اور ایسے سن لے مجھے حفاظت ہے نو دبل احمد لالح کو تو میں پوچھنا پھر وہ بھی مذہب اسلام دے حفاظت دکھاتر آخیا اصل جاؤں گے اسلام کا کام کر گے حکومت جا گے سر سید جہاں اسے واسطے تمام کفر اسے واسطے کیتے کہ انگریزا نو راضی کرنا سی اگریزوں پیسے لے سیٹا لینی سنکل والوں سیٹا لبنیاں سن انہیں پھر نبی پارک نواشی آخیا جو مربی آخر گیا منہ چفر پکا گیا ہاں جی اس واسطے کہ سیٹا لینی سن پھر تو دنیا چ کوئی کافر بنتا ہی نہیں ہر کسی واسطے جب کھلوتا کی سیجنا کے سیٹ لینی ہے مدئی میں کسی کٹہرے کٹے ہو کے مدعی اس نا چیز ملزم نجرم تو سابت کر سابت کردئی مجرم ہی جانے چ کوئی ہے خدا رسول دی بارگاہ میں اللہ تعالی دے فضل و کرم <سلام> اسا حق والے پاس اور ساجا موقف دین اسلام اور اسلاف امت والا <سلام> میرا مطلب کہ ایمان سنیت کی ایمان کا بچے جدو سارے جگ بھی بادشاہی ایک منے ہو تے سارے جیٹ کتنے پورے جج بھی بادشاہی ایک بنے ہوئے ہو سال آخر کہ یہاں دینے آ نبی پاک سرکار شریعت دے ایک حکم دے خلاف چکرو تو قسم خدا بھی کر کے آنا مائنا بندے دا ایمان اج ای ہونا چاہیے کہ وہ ایسے دی پورے جگہ حکومت نو ٹوکر مارے مگر نبی پاک کی شریعت دے کسی حکم دے خلاف چلنے نو گارہ نہ کر تبجو ہے کہ نہیں او بہانا اویں بکواس اویں کفر بالکل آلہ حضرت اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دے اندر آپ کو سوال دی شکل چ پیش ہویا ہے ادھر ویک تو کرے ہائے ہائے ہائے ہائے بہت دور تک کہانی پہنچ گئی ہے واپسی نہیں لگتی آخر عزت و اور مولی طبقہ اپنی دنیا بچان دی خاطر جیڑی حرام دنیا کما رہے ہیں اس نو بچا کی خاطر کام کے اندر اپنی عزت اور ساخ جہی بنی کھڑی ہے مسنوئی جھوٹھی اس نو بچا کی خاطر اور تکبر حسد بے چھ کے ہوں کفر حامی بنتے پہ لیکن میں قسم خدا کی کر کے آنا میں عوام بالکل نگا کر کے رکھ دینا کہ ہے تیف نارجی مت سمجھا جائے ایمان نال کلوتے آپ میں منادرے حوالہ وکھا رہا منازرے درد میں لیکن کیونکہ ایم تو انہوں غالم سے اثر نہیں ہوں اور عوام راس لوگ چلو خبر ہو جانی میں اس دہرانا پیا حالانکہ میری ضرورت نہیں پی رہی کہ میں اس توہین دہراوا اس کا قہر بھی ان ملوڈیا تے جی بےمان بار بار کفر دواو سے لکھاو تک سانو مجبور سانو دوں کے رد کی خاطر ناسن آگاہ کرنے کی خاطر آفر ویکو ہے وہ بار بار سانو کفر زبان سے لیا رہے ہیں ہاں جی لیا مجبور پہ کر دین قدم خدا بھی کر کے آنا ورنہ فیصلہ ایسی کہ بس ایدیاں دیا تو بعد انہوں نے ود ٹوک کے سٹ دکھ جی علامہ اقبال نے فیصلہ کیا سا اور آپ کے دو گشتہ کتاب کے اندر جس طرح لکھے اور دیگر کسوں کے اندر اور یہ بات مشہور ہے اور ساحل سالے کراچی چھوڑ بار بار آ رہی ہے علامہ نے کہا تھا کہ اگر میں گرو نے متوسطہ کا حاکم بن جاؤں تو میں سکولی طبقے کو واجب اور قتل سمجھتا ہوں ان کو قتل کرتا ہوں قتل کر <Sessweat> دیا کر کے علامہ دربار چھوٹا تو نکر بڑھیا ہے نسٹر جگہ چونکہ وہ خود کفر سی اور کفر پرس سی یہودیا ایجنٹ تو سی یہودیاں میں کچھ بول رہا سی وہ اس واسطے او ہے بنیا کھڑا تابوت جناب جی او بڑا وڈا ہے پارک جناح پارک ہاں جی اللہ مانو نال تک کاف رکھا جا رہے ستنے پہلے تے ہاں گجرات کراچی خانچی آلام رسول سعید جی وہ ہال تک او جا رکھی جان لیکن مسٹر کیونکہ واسطے پیو لگتا ہے کہ انگریز دا پتر ان اے اگریز کا وفادار پیو لگتا ہے دشمن پاکستان حوالے والے عزت ہے کہ اللہ سبر رکھا جبر ہمیشہ پہلا ہوں وجود بعد چاہتا ہے فرمائی یار لیکن یہ مسئلہ نہیں حقیقت چرستی انگریز, انگریز دشمنی مسئلہ اقبال دشمن سی او کافر کافر دوست سی او مومن بلکہ ستوں والی دشان تھے خیر انہیں مجبوری لوگ حوالہ پیش کرنا پڑ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ زمانے, شر... زمانے دے اندر ایک سوال گیا سی کہ ماسٹر ماسٹر ایک اچھا ترتیب دیتا ہے لڑکیاں کول حل کرایا ہے جس کے اندر نبی پاک نو لکھا گیا ہے محمد ایک نا وحشی تھا نقل کفر کفر باشد اللہ نت اللہ السکول جین ولی جین و نسارا و زنادا و ملاحدہ ولاسائر فراقل باپلا اور ایک گل لکھی کھڑی ہے فتح رویہ جلد نمبر چوہدری نمی چھپی ہون جڑا نظامی ظلمانی آپ چھاپ رہے دو سو چھیانوے سف دا اس سوال لکھیا کڑا ہے ایک پرچا انگلش دے اندر بنایا بنا کے عربی اربی اس پر ترجمہ کرنا سی سکول آنا ہراسی مامے ہر سوال گیا کہ دسو اے جا پرچا لکھا اور حل کر حکم اس زمانے کے ملا ان فتوا تو تے سامنے کی ہونا سی جن جی ہون دیکھے آلہ حضرت نے کی فتوا دوجو لال بولو سبحال میں آلم آخنے دو چار دے پٹھے سی مطلب ہاں جی جان کے آ جا علم ہوتا ہے حقیقت سنا سیکن نہ جان د نہ من نہ نہ سن دن تین چیزوں تو جڑا فارغ ہولم نہیں آ جی اور محب محب سمجھ آور کہ سڈے خلاف ان گل کرنے سنیت بھی مکتی ہے تو آشا مطلب ایسے سنیت نہیں مکتی سنیت یا سنی اور ہے اور یہ ملہ اور ہے انہوں ملا جہی ملوڈے نام رہا دنیا پرستی اگریزیت مکڑیت نہیں سنیت مذہب ہے ہمارا مذہب یہ دنیا پرست ملا نہیں ہمارا مذہب ایسا ہے سرل نال سڈے ورگے نبی پاک دے دین دے خادم اہل سنت دے مرحب دے محافظ کے خادم میرے رنگے اور خوں گے اور شاہ جیسے اس دنیا کے اندر لاکھوں ونڈیا کی نفی ہوگئے کبھی سنیت نہیں رکے گی سنیت الٹا محسوس ہو سبحان اللہ آل یہ عجیب بات ہے کہ فلانے کے خلاف سے بولو تو سونیت مکمل میں ہوں اگلا دن کیوں میں بول رہا ہوں ان کے خلاف اگلا سرکار میں جواب لکھا جواب سنو ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملر پرچا مرتب کیا وہ کافر مرتب ہے جنہیں پرچا بنایا اور اس گل میرے خیال میرے دے, خیال میں اجن ملوڈیا نو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہتا کہ چلو آنکھ دے پیو اصا پڑھا رہے ہیں, سیٹ لات سمجھو اصا تو کافر نہیں دے یہ تو منو گے دین سیٹ داطر بنا کے دے رہے ہیں کفر انہوں نے تو کافر آخو گے میں انہوں نے پوچھنا تس آپ کے اپنے ذہن اپنے گمان اپنے خیالات باسرا دے کافر تو سر کٹائی بیٹھے ہو او میں پوچھنا جیڑی حکومت اے ترتیب پرچے پڑھا کے کتاباں نصاب ان دے رہیے رہی ہے وہ ان کافی رکھو گے پر نہیں جدو سیٹ لین راستے جائز تو سیٹ داستے راستے ہو زیادہ جائز توجہ نہیں فرمائی رہے یہ میں کیسٹا جہی سامنے کرنا نہ پیا یہ گلی انہوں نے نے پانی ہے کہ ل ح حضرت جی ہر سارا جگ کٹا ہو کے توڑ لیا توڑ چڈیا جی ہوں نمبر ٹنگی چل تو سواد آئے پہلا جا نمبر ٹنگیا مٹا نہیں چڈیا اللہ نے فضل لال ویخو ٹنگین کی توجہ میرا بہت سدھار میری گل سمجھ آ رہی دیکھو نہیں آئی اور ایماندار دسو یہ آخ دے کہ اصا چلو پڑھا رہے ہاں سیٹ کی خاطر صحیح ایسا نہیں سمجھتے کچھ نہیں سمجھنے جس حکومت ترتیب دیتا ہے جی سیٹ ہے لے حکومت پکی کافر ہونی چاہیے ہوں اس جواب میں منتظر دی انفو کہ آرکار دیں یا نہیں حکومت ترتیب دے والی ہے ہر گا کہ حضرت چوڑیاں کسی یا کھل دیا جی قرار دیں گے کافر تو آخر گے سیٹ لوگ جن جی کا پہلو بولو فیر دے تو سیٹ دیا گے وہ سیک لے لو تو مرو تے سی قسم خدا بھی کر کے آن دعوت دیا گا ضالم خدا تعالی معاشرے دل ت مارو ٹوکر اس جہان نو لانتی جہان میں جھوٹا نہ دکھو کوٹھی دے پیچھے کازمی خاندان کرو طبا آ جاؤ میرے وچ قدما علم بھی آ جائے گا ایمان بھی مل ایمان、ایمان، ایمان ایمان ایمان بھی گا میرے بارے جو بسواس لکھی لکھ میں तो मेरे शायद नेखना हो अजा चलाओ मैं उमत जी करामे जो विखाने मैं एक छोटी जी करामत क्या फिर भी निगाह मुबारक जो पाई सारी दुनिया ने मौलिया निश्ती छोटी उमर आला नथ पाई करा आदे। اتو نہیں آ فقیر کو ہونا پر رو تسا ویخر جبے کبے گیا پر پیروں کی نشانی نہیں پیر خود فنا ہو دنیا تو باہر دا صرف آخرت دا جہان ہوں اتے وہ نبی پاک آگو نبی پاک دے گلام آنگو صرف گزارے واسطے رہا ہوں ورنہ ہوں کی لگے اس جگنا اشرف ہے مولی اشرف مراڑیاں تنظیم والے ہے کتاب فارسی کتاب فارسی جناب وہ بڑا شمار ہے اس نال کسی میں سامنے اپنے غلام استفاد صاحب گجرات میں گل کی میرے بارے بھائی سنیا بھی تصا منا دل مرادر تو پہلو بنا دل آ رہے ہوئے نہ پر تیر و تو نہیںرگ بچا بنا کر بچا کے جانے کو گل نہیں کرنے والی میں ضرور بچا ہاں پر تیر ورگے کا نہیں خدا ہی کر کے آنا میں بالکا مناظر صاحب جو واسطے آخیا تاریر مقرر کرو میں کر جنہوں میں سمجھا بیٹھنا تو میری نگاہ میرے نو بٹ جے میں کہو اور لے لیکن فنن رجال ہر فن کے مرد اتنے ایک لوہارا کم کرد ترخانا کام کردہ ایک درمیلا کام کرتا ہے ہر ایک کا اپنا فن اور سارے پہلوان تصا آخو کپڑے سی دے تلاک نکاح نماز دل سیاد جاننے والے میرے تو ہیں لیکن جہاں فن سڈ ہے یہو دیت کا رگڑا یہو دیت کی دی سمجھ اس کی مخالفت بچاون جی قوم بچاون ایمان بچا اور جناب جی ہاں قوم قوم کے مسائل اور مشکلات ہیں جس بربادی چومت مسلموں مختلف ہے اس فن اور میدان کے اندر سڈے کوئی نہیں جگ درف کر درسیات گے پر گیا اس فن اسا تحقیق کی خاص فضل حضرت صاحب جنگل بیابان تیار ہوئے بندے جنہیں کسے کو پڑھیا نہیں سکھایا نہیں فکر بنتی ہے بیا بام فاروقی و سلمانی اس نظام دے تحت ایک کلندر فقیر تیار ہو کے آیا ہے سانو سان حقیقت سمجھائیاں اثر بھی ان پہلو مناظرے کر دیتا بڑے ادر صاحب جڑ جاتے اصا بھی تو بہلی تھا مدرسہ جی اصل بھی تو اہدار کی سارے بے وقوفہ آئی وہ مولہ بشیر صاحب سے میں جو, جو جڑ, جڑ جانا جی حضرت صاحب جناب بحثا ہونی ابھی ابھی رات تعی جناب تسا سی جی سارے خلط نے نورانی صاحب تے نیازی صاحب تے فلانے صاحب تے فلانے اخیر سان حضرت صاحب ہو چپ کرا دینا دن چپ کرا چاہیں حضرت صاحب ہو سان اخیر چپ کرا چڈنا اللہ تعالی کا فضل ہوا وقت آیا جہی اللہ تعالی نے دینی گل ہر سال کے سینے مبارک پائی سی وہ سڈے والو بھی منتقل ہو گئی سن حقائق سمجھ آ گیا تا ہوں تام ویخو کی تبصرے کرنے جدو میں پڑھتا ہوں سا مینو کھیل کے سوا کسی شاید سمجھ نہیں سکتی کھیلوں میں بادشاہ میں سارے مدرفے سن مجھے بجلی آدھا بجلی میں فضل نکل نہیں اپنی تو اگلیاں کتاب پڑھتے سر لینا میرا لیکن پھر بھی وہ دین کی سمجھ حوالے کوئی دین نسی سمجھایا تو میرے شہر میں قسم خدا کر کے آنا بالاں بالا بھی دن نہیں دے تو چٹے رنگ کا بادام ہو قدرہ نہیں اللہ تعالی جس کے وسیل میں بےقدری کرا نا میں جتیاں انہوں نے اولادا دیاں اولاد دار اولاد دیا جتیاں ہمیشہ تیار رہنا مزید رہا گا مہارش واسطے کہ اس گند گن کے اس فقیر نے قسم خدا بھی کر کے آنا اج جدھر جانا جدر جانا سینکڑے ہزار تعداد ایت مومن مسلمان حضور سرکار کی ہدایت پاسے آ رہے اور گمراہ لوگ بھی آ رہے ہیں سب اللہ خیر گل کھے کدے نکل گئی میں کردہ تھا کہ انہوں چاہد اعلیٰ فتوا ہے کہ ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتب ہے مطلب یہ نکلیا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ سندھ ٹیکسٹ بورڈ ہاں جی بلوچستان ٹیکسٹ بورڈ فلانے ٹیکسٹ بورڈ یہ تو سارے مرتد قرار پان گے نہ نزدیک نہیں پانے چاہیے ہاں جی پھر حکومت جو ترتیب دیوان والی وہ سارے مرتب قرار پان گے یہ فتوا میں نہیں دے رہا یہ ہال لے رہے مولبیاں لے کہ جناب ہوں تصا دسوڑے فتوی کے مطابق چلو جب گے فتوی دس ہے جلد نمبر چودہ سفا نمبر دو سو اٹھانوے تو جواب پہ دیں جب پہ لکھتے ہیں دو سو اٹھانوے جلد نمبر چودہ سفا نمبر دو سو اٹھانوے اور دو سو چھیانوے سوال ہے جہد ادر نوز بلا احمد لال خزور پاک لکھی ہوئی اور پھر جا کے ہے اور جتانوے تو الجواب شروع ہوں اصل عبارت جہاں میں پڑھنا پیا دو سو اٹھانوے تو وہ عبارت شروع ہوگی جس جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا فورن وہ ویک دیا نظر کردیا یہ نہیں آخیا انہیں بڑی بڑی توہین خفرے لانت جنہیں چوپ کر برقرار رکھے وہ کافر مرتب جس جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتب جہ نگران سڑکوں تیار کرا وہ کافر مرتب تالابام تبجو ہوں سطلب کی گل آ گئی ہے تالابامے جو کلمہ گو تھے طالب جڑے کلمہ گو سن سکولی اور انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا ترجمہ کیا خالی اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے ایک نمبر مطلب. ترجمہ کر دیا نبی کی توہین پر یا اسے ہلکا جانا یا انہوں کام سمجھا چلو کوئی ترجمہ ترجمہ کر سکے اندرا کیوں نہ या उसे अपने नंबर घटने या पास ना होने से आसान समझा चलो नंबर इस तरह घट जाएंगे याद नंबर न घट इलेक्शन लिया नंबर तो पूरे हो जाए उन्हें साइ जो लसद टावर हो यानी उन्हें समझ है कुछ नबी पाक दिता लै क سامنے لہذا انہ آخر نہ کرزما کر سکنے ادرو کوفر سمجھتے ہیں اس نال متفق نہیں وہ بھی کافر مرتد نہیں وجہ نہیں فرمائی امرو یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا یا چھوٹے نمبر گٹ جان گے چوکھے لے چاہیے پاس تو ہو جاؤں گے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا یا سمجھا کہ بھئی پاس نہیں ہو گے ٹھنڈوئی لہذا پاس ہونے کی نیت سمجھ سمجھدیا توہین جان جاندا سارا کچھ سمجھا عقیدہ نہیں رکھنا پیا کہ غلط لکھیا ہے یعنی عقیدہ اچھی بیٹھا کہ غلط لکھیا ہے ہے سارا کچھ ہے لیکن محل سمجھتا ہے ترجمہ پہ کرنا تاکہ پاس ہو جا آدرت فرماند تا بھی کافر مڑ تند بھاوے بھاویں وہ بالگ بچے نبالے گھر پڑھے ایپ پڑھ رہے ہیں بالغا نہاری بن سمجھدی وہ جی بال کی مردی بالا جی مرد بال قصور اللہ تعالی کر چڑیا کن کھول کے نبی پاک دی شریعت متحرا کا فتو ہے جہاں بال سمجھ رکھد ستان تو ست سالا وہ کفر کرے سولک کرے وہ ابو جہل کے نام جہنم سڑے گا انہوں سزا بھاوی نہ دیتی جاوے گی یعنی دوسرے لفظ مرتد سمجھ کے انو قتل اتنے نہ کیتا جائے گا لیکن جنت اس سے حرام ہے کیونکہ جنت شرف ہی مانا جا سکتا دو جا سکتا ہوں میں پوچھنا تبجو یہ ملا ہوں آدھے بالا, بالا دا مقصد جا ترجمہ کر کے صرف نمبر لکھوا نہیں یہ نمکتے آخر جانے نہیں لیکن کیونکہ بالا لینیا سیٹا اور اتے او جا کے کام کرنا سونیت کا نبی پاک نا کاندہ وحشی آخ کے جدو سیٹ ملنی ہے پھر وہ سیٹ ہالے ہونی میں اگلے دن تقریر چھیا میں جہی سیٹ کفر ملے تو گستاخی نال ملے وہ سیٹ تو لینی وا بی چاہی تمجونی فرمائی عمر اے क्यों हो पै लो बईमान ने जड़ा सुनी है मुसलमान है वह तो मूतरेगा इमान नो मेरा फतवा नहीं तू मेरे न लड़े तो क्या लड़े आला हजरत का फतवा है और फतवा भी बरहक है اے حضرت اے امام آدم ابو حنیفہ فت شروع کر پیشہ پام ہوگا بلکہ تسا ہالے فتوے پہ دین قتل کرنا ہونے چکی مرکز یہ ہے اچھا ہوں سرکار اگے کی فرما ان چاروں فریق یعنی جن نے پرچہ ترتیب دیتا ہے وہ جن نے نظر نظرسانی کی وہ جن نے نگرانی تیار کرایا ہے وہ طالب ہیں وہ چار فریق جہ ہیں نا ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام حرام مسلمان سلام ہی نہ کرے کلام ہی نہ کرے میل جول حرام نشست و برخاست حرام اٹھن بیٹھ یو دن حرام بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام پوچھنا اسے مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام اسے غسل دینا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پڑھنا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے گورستان قبرستان میں دفر کرنا حرام مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام اسے مٹی دینا حرام اس پر فاتحہ حرام اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام بلکہ خود کو بکاتے ہیں اسلام جہاں ان ثواب پہنچاوے گا وہ خود کا ہو جائے گا جب ان میں کوئی مر جائے اس کے عہصہ اقلیبہ مسلمین اگر حکم شریعت مانے تو اس کی لاش دفع دفعت کے اصولت کے لیے وہی بدبو ختم کرنا تاکہ لوگ تکلیف نہ اٹھائیں مدار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گڑھے میں ڈلوا کر اوپر سے آگ پتھر جو چاہیں پھینک دیں ہوں دسو چوتھی انگلش میں مناظر ابھی نبی پاک سرکار نو کہ آپ سرکار نو زب من احمد والد پیدائش کی سے آپ کے والد گرامی دو سال پہلے فوت ہو گیا جد آکھو کہ مشال کتاب انگلش کی دی چوتھی دی میرے کوئی ہوئی یہ توہین تو ہی نے تو ہی ہی تو ہی نا ہی نا ہی حضرت آدم سلاح تو تسلیم انگلش میڈیم دیا کتاباں اندر حضرت آدم علیہ السلام امبا ہبا لنگورش دی شکل چ کے دکھایا جا رہا ہے خدا کے بچے جا پڑھائے جائیں ہر میں پوچھنا امام اہل سنت کی نگاہ میں اور آپ کے فتوے کے مطابق اور شریعت متحرہ کے فتوے کے مطابق یہ پڑھنے والے پڑھا, پڑھا بال دے پائے کہ چلو کوئی نہیں ساڈا عقیدہ یہ ہوئی ہے نہ دیکھ کے لیکن نمبر نہیں لے لے لکھ دینا نمبر نہ گٹن پاس ہو جائیے سیٹ لے لائیے جنا سیٹ تو گٹ نٹ نہ سورا کا بچوں کام ہونا تک سارے طبقے ہونگ فریق اگو پھر انہوں دے دفن جو کچھ اللہ گرد نے فرمایا وہ حرام کہ ہوئے کہ نہ ہوئے مڑ میں شوکر سیلوی صاحب نو نکن میں حضرت تسا نے میں تکفیر تو کتران دے ہو کافر قرار دے تو کافر نو بھی قرار نہیں دن دے جڑیا میں می دسو جہی اسمبلی نے بل پاس کیتا کیت چیٹا نگا قرآن نو بدل سا کی اجازت لب کے آخیا قرآن اور خدا ایون ہی آخد میں کہ دسوڈے نزدیک اسمبلی حکومت کرای اس جناب پارٹیاں جہیا جڑیاں شریک ہے جناب ان پارٹیاں آرام جہی خوش ہو کے نعرے مارتی رہی رازی ہوں یہ سارے کافر مڑتا زندگی کو ہے نزدیک نہیں ہوں ابھی میرے کو فون بھرا پیا محفوظ کیونکہ کام میں پکے کر ہوں من حردرت آخنا پیا ہن می دسو کن لاکان کروڑا قاضر ہوئے ہوں دسو کن لاکڑ کنیا پارٹیاں بیچنے. کوئی یہی کافر دی اطاعت کرن کا نتیجہ حوصلہ کر جب یہ پاکستانی مرنگ تو قیامت اللہ فیل لیا نا سائن یار فلانا پڑ گیا تھا پیچھا رہ گئے انہوں نے آخ مبارک ہوا پشان نہیں رہ گئے او جانم رہ گیا اے میں خط تبصرہ اور خط دا اس جوابی تحریر تضاد اجن ہے اگلے جمعہ انشاء شاء اللہ عزیز اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال او ہو ہو جناب باقی دا جواب اگلے شروع کر گے معلوم کر لیا رد فتوے دے مطابق تو ہے کہ کفر پڑنے پڑھاونے والے ایمان اپنا نہیں بچا سکتے خیال کرنے